پھر انتسار باب حکم الانتصار انتصار دہادس ن مستفا داد چکے حدیث باب جن کے لیے حاصل داخ ال السار وق احسن حاصل التصار جائزن انتظار جائز دے واپ اخ سنو خدسن مال خواص خواسن پارا انتصار مناسب نے آپ مناسب نہ انتصار جائز نے بلکہ کلو کر, کر انتصار مستحب گردی مستاحب واقید اب کر کے نبی السلام پہ انتصار بانی نہ انکار ہو کر حکمی وقت فرق انداز یو طرف یہ دی طرح سر ترک کرتےسار سبب دا دی دا دی اولا ترکل دا دے اولا ابو سنت او سلک پواغی ترکل انتظار سو سبب دبدنے سبب دسنے شیتان ادومین کے دیکھیے انتظار سے سببنے بندے نا صرف نا بتنے مدافعت انتظار ہو روس حق تے جائز کرتے رہے آسند سورت ان کی فلم کامات کے انتظار آسان گردی فدی سورت کی کم صورت دے گا کہ مدافعت فیتنی بغیر انتصار نہ راضی گئی خدر ور کی گئی دا چکلا دفا پیتنے فقیر انتظار جیسے انتظار مست کر دینے سرام امروں کا بدلاپاب ہاتھ بغیر دینا نا خد... نرا حکوم د کے انتسار مستحکی نا سو محایشی چپ شاغ نکری بدلے سو ما جاؤ تکلی فر سا پبسرا سب تھا اب کر بیار چپشو سوا جاؤ سارا سب تکلیفر کا برت سکو سڑی درباری بدریم سر اب کر پن تصر ہو خبر ہے تو واپس پن تصرام ہو بدلاؤ سدا نہ پکا مر سور سرسرم پا چتنی صلی اللہ علیہ وسلم سب کر پکار اب کرتا یار س تو کو سچما کارما کو جائز دیا مناسب خبر چلی نہ سر توکاش شیتان توقع چیتا بدو سر شیتان وا کے شی مکیم نا وقع ہوکاش شیتان شیطان کے شیتان تو زیادہ لمب سے لفارا نہ استعمال ہو چمک کی تو مزدو ظالم گردی پر سب دیادرا لم اکن اجلس اجلس نیم ز جز کے نم بدا سے مقام کی جگہ شیطان واقعی شو سبق دفارہ زیادت میں گردی مقصد تہذیب شدہ سے ہوتا کو انتظار میرے حسن چکا ترک انتظار سبق تو فارت میں خب کو بارہ دو, دو, دو انتظار کی اور بارہ ددی آیاتی کریم کیتسار مرتبہ سدا غبارہ دیا میں اخبار مان ان تصربادی ہو رہا کمار صبیر حکم ذکر دے بے تفص مسحت دے اخبارات کے متفوس کا عبارہ نے دیا تکریم کے چوارمان بعد عظرمی ہو رہا کہ مار احمل صبیر ظاہر تمارمی کی ندا رسحت تھے نشرے فدی بار سے مناوتیا ردی تحفظ چندراگراگرے امنا ان مقصد امدادی دا حادث کی رضیقل کی شاردی تر جدید راگرد فطن اوقات کلا اگر کدباب رخت نے خطن اوقات کی بدرج حسن اسباب کی دے بحاد نے بن زید عن بن ام محمد امرا دے حدیث بین قالم بن زید الجان ام محمد نہ چاہا امن روم فلار مقصدی وریم جدان دے پر کٹے کرو رو کی تصویر پر کٹے آدمی محمد آدی سدا عن ام محمد امراط ابی ام محمد نہ چابا نہ عالیب جدان قارم نان و سامو خلق داس میں ان دا ام محمد ان نہ تب خلالہ امر منی دا برتا خواتہ حالت امر منی خلال ام محمد بای. میل رخرار ی رس اللہ رسم وائندنا زیرم بن تجہش نارو تمافات نبی رس رو دا زمک سدام جی زین برج رام راسو یس رام شان بھروش نبی رس رام چاوی سکار بلاسمانی دمس پہ یا سر تقبیل پہیت تم چی خاون بکو تو بھ فلاس پائے مانگی سخبر نو رام کے نا پی مجھے سراپ سرتا ہتن تو موجود کمپال وی نلاس بر سین رام تھکم آشر مجبور آشی نکل سر سے ہاتھ منی کور چمک سکے انکارو کمر کے دونوں دیہات منیشی دا کو کلام سب معلومات مقام کی انتظار سے خت زینا رہی ہے زینب نہ جانے پہ خبر کی چرچ دی تو تھر تم تارس گڑی انسا واقع بھی قوم آکش و بتاش انس بے بدلت شروع کرا وقات بھی کم وہ بدلت ملتا و حالت اور سے فقال آشردن والا ہے و ان چاہ بدھی فی جائے انتظار تھی تو ایسی نہ بات بن کے انتظار پکاروں